السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا سینتیسواں لیکچر ہے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس بیسیکلی دی ایکسپورٹ پوٹینشیل آف ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ كنٹریز اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ارض کرنا چاہوں گا بیفور آئی سٹارٹ ڈائریکٹلی اینڈ کم ٹو دی پوائنٹ یہ کیوں ہم نے انكلوڈ کیا ہے اپنے كورس كے اندر بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں چاہے وہ ڈیویلپ کنٹری ہے یا ڈیویلپنگ کنٹری ہے جو ایکسپورٹ کے اندر سگنیفیکنٹ ہے جو رول ہے جو امپورٹنس ہے جو اہمیت ہے ایس ایم ایز کی اس کو دنیا میں کہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا اگر ہم قریب ترین چلتے ہیں تو اپنے ملک سے چلتے ہیں یہاں پہ جو شیئر جو پارٹ پلے کر رہے ہیں ایس ایم ایز ایکسپورٹ کے اندر وہ اتنا وائٹل ہے اتنا جاندار ہے اس کو ہم پالیسی وائز اس کو ہم اس کے پوٹینشیل وائز اگنور نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ریزن بھی ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ناو ہیڈنگ ٹو ورڈ اور اس کے ساتھ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اور جو چینجز آنی ہے ہمارے جو آنے والے لیکچرز ہیں ان کا سارے کا سارا جو ہے ڈسکشن ان کے اوپر بیس کرتی ہے اور جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہے ہماری چونکہ بہت زیادہ ڈپینڈینسی ہے ایکسپورٹس کے اوپر تو میرا یہ بیسکلی اپنا یہ ایک آئیڈیا تھا کہ بیفور وی سٹارٹ دی ڈبلوٹی او اس کے ایفیکٹس پھر ہماری جو اس کے اوپر موجودہ سچویشن ہے وہ ہماری پالیسیز جو اس کے اوپر ہوگی یا ہیں اور کس طرح سے ہم نے اوورکم کرنا ہے آیا گلوبلائزیشن جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے ایز اے ڈیولپنگ کنٹری یا نقصان دہ ہے یا اگر فائدہ مند ہے تو اس کو مزید فائدہ مند کیا، کیسے کیا جا سکتا ہے یا خدا نخواستہ اگر اس کے کچھ ہمارے نگیٹو اس کے ایفیکٹس ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم اوورکم کر سکتے ہیں تو یہ بیسکلی جو ٹچ کیا گیا ایکسپورٹس کوس اس اس کے اندر اس کا بیسک مقصد ایک تو ایس ایم کے ساتھ یہ ویسے بڑی ریلیٹڈ ہیں دوسرا چونکہ آپ کے جو اگلے آنے والے لیکچرز ہیں Most of them, they are concerned with the WTO and the situation of our country with that. تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کو میں نے کو ریلیٹ کرنے کے لئے یہ جو ہے چھوٹی سی ڈسکشن جو ہے اس کو موزوں بنایا ہے تو لیٹ اسٹارٹ ایٹ کہ جی ایکسپورٹ پوٹینشیل کیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا بیک بھی دیکھیں گے ہم تھوڑا سا اس کی اینالیس بھی کریں گے اس کی کرنٹ جو ہے سچویشن کرنٹ سچویشن دیکھیں گے پاکستان میں ڈیولپنگ کنٹریز میں میں کیا ہے اور ایک ہلکا سا جازہ لیں گے کہ جی اگر ہم گلوبلائزیشن کے اوور ایفیکٹس دیکھتے ہیں تو ایکسپورٹس پہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں اسپیشلی او ایسی ڈی کنٹریز پہ یا ساؤتھ ایشین یا ایسٹ ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر یا پاکستان کے اوپر کس طرح سے یہ ایک کھمتا سا جائزہ چھوٹا سا اس کا لیں گے تو میں اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کسی بھی ملک کے اندر جس کی کہ اکانومی ایس ایم ای بی بیسڈ ہے ظاہر ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر تو چام ہوتا ہی ہے لیکن اس کی جو ارننگ ہے یا اس کی جو ایک پازیٹو جسے کہتے ہیں اس کا جو کریکٹر ہے وہ اس وقت سگنیفیکنٹ ہوتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی ہیں پسند ہماری جو نائنٹین ایٹی ٹو کی جو فگر تھی ولڈ بینک کی وہ تھی کہ تقریباً تیس پرسینٹ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ایس ایم ایس کا شیئر ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو بلین ڈالر تو یہ ایک بڑا ایک سگنیفیکینٹ سی فگر ہے اور یہ جو ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہماری جو انکریز ہوئی ہے اس کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے اور اگر ہم اس کو فردر انکریز کرنا چاہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں تو کیا کیا میئرز ہیں جو ہمیں لینی پڑیں گی اور کیا کیا وہ طریقہ کار ہے جن کو اپنا کے ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں تو لیٹ اسٹارٹ اٹ کہ جی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ود ان ایس ایکسپورٹ پوٹینشیل آف ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے لیے ایک گزارش کر دوں ڈیویلپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز کا جو کلچر ہے اس میں اس طرح سے فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں آپ فیسلٹیشن کی بات کرتے ہیں آپ آٹومیشن کی بات کرتے ہیں آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ ریسورسز کی اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں یا آپ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں ٹیکنیکل تو ڈیولپنگ کنٹریز میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ دونوں کی اپنی اپنی سگنیفیکنٹ ہے ٹیکنالوجی کی اور ریسورسز کی اور انٹیگریشن کی اور انویشن کی کردار جو ہے ایسم ایز کا ان دونوں ملکوں میں یا ان دونوں کیٹیگریز میں چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے میں اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں یو ایس اے بہت بڑی اکانومی ہے اس میں بڑی انڈسٹریز نے آٹھ لاکھ افراد کو جو ہے وہ کچھ پچھلے دو سالوں میں یا تین سالوں میں جابز سے فارغ کیا یعنی سرپلس کیونکہ آٹومیشن زیادہ ہو گئی تو ان کو فارغ کیا اسی جگہ کے اوپر اسی عرصے کے اندر اکتالیس لاکھ فور پوائنٹ ون ملین جابز کریئٹ کی ایس ایم ایز نے یعنی ایک ایسا ملک جو دنیا کا موسٹ ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایس ایم ای کا جو رول ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اور بڑا وائٹل ہے اس لیے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کچھ ہینڈی کیپس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جی کہ کیا کیا ہمیں مشکلات ہیں یا کیا کیا مشکلات ممکنہ ہمیں پیش آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں گلوبلائزیشن کے اثرات کی وجہ سے اسٹیٹس کیا تھا اسٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس کیا ہوگا تو یہ ہماری بیسک ڈسکشن جو ہے اس کا جو بنیادی جو ڈانچہ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیٹ سی اینڈ ڈسکس اٹ ون بائی ون ڈیفینیشن اینڈ رول انس میں یہ ہے ان جی کا اکانومی کا رول کیا ہے ہاؤ وی ول ڈیفائنڈ اٹ آل دو ویو ڈیفائنڈ اٹ سو مینی ٹائمس وقتاً فقتاً ہم اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرتے رہے ہیں. لیکن اس میں پھر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ دیر از لاٹ آف ویریئشن لیٹسٹ ایک ریسرچ یہ کہہ رہی ہے جی کہ 75 فائیو کنٹریز میں 50 سے زیادہ ڈیفینیشنز ہیں ایس ایم ایز کی اس لیے کہ ایک کے اپنے اپنے فیکٹرز ہیں ایک کے اپنے اپنے جو ہیں وہ پریفرینس ہے کہ کہیں پہ اس کو لیبر کو پریفرنس دی جاتی ہیں جہاں پہ لیبر اورینٹڈ کنٹریز ہیں کہیں پہ کراسمین شپ کو پریفرنس دی جاتی ہے کہیں پہ اگر ہیریٹیج اسٹرانگ ہے اور ہینڈیکرافٹ انڈسٹریز جو ہیں ان کا جو ہے وہ مناپولاز ہیں زیادہ تو اس میں پھر اس کو فوکیت دی جاتی ہے کہیں پہ اگر ہائی ٹیک ہے تو ٹیکنالوجی کو کہیں پہ اگر وہ فائنینشل ایسٹ بیسڈ اکانومی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ سارا اس کو فائننسز کو بیسڈ بنا جاتا ہے تو ویرییشنز ہیں تو یہ ویریشنز جو تقریباً سیونٹی فائیو کنٹریز میں جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ڈیولپڈ انڈر ڈیولپڈ اور اس کے بعد کچھ تھوڑے سے افریقن کنٹریز کو لیا گیا کچھ کیربین کنٹریز کو لیا گیا لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک کو لیا گیا تو سیونٹی فائیو جو کنٹریز تھیں ان میں جب اسٹڈی کی گئی تو مور دین ففٹی ڈیفینیشنز جو تھیں وہ اویلیبل ہوئی اس لیے ہم تھوڑا سا ایک ایسے ہی اپنے ملک کے لحاظ سے یا ایک جنرل ڈیفینیشن اس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے بیکاز دیٹ از ریلیٹڈ ٹو آر ٹاپک آف ٹو اور جو رول آف اکانمی ہے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ارض کیا کہ یہ بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر لیکن پاکستان کے اندر جہاں پہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر شیئر ہے وہاں پہ سب سے بڑا شیئر جو ہے اس وقت ایس ایم ایس کا وہ ایکسپورٹ کے اندر ہے اس کی مثال آپ کے سب سے بڑی جو ہے نے ٹیکسٹائل سیکٹر سے شروع کریں اس میں نیٹ ویئر سیکٹر میں جو کہ ٹیکسٹائل کی ایک سبسیڈری ہے نیٹنگ میں اس کے بعد آپ اسپورٹس میں آ جائیں آپ کٹری گڈز میں آ جائیں آپ سیڈلری میں آ جائیں یا اس کے ساتھ الاائڈ جو انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ایکسپورٹ ہے سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ہے اور سب سے زیادہ جو کرافٹ مینشپ ہے اور یہاں پہ ہینڈ کرافٹ مینشپ کی جیسے ہینڈ اسٹچ فٹ بالز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جہاں پہ ہینڈ کرافٹ مینشپ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ سمال بزنس جو ہے یا سمال یا کاٹیج انڈسٹری جہاں پہ جاب لاٹ یا کنٹریکچل ورک جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہی جو بیسیکلی اسپرٹ ہے اور ایسنس ہے اس چیپٹر کا اور اس موضوع کا کہ جی ہم نے کس طرح سے ان کو ڈیفائن کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے جی کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ آیا کیا ہیں اور کس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے اپنی پالیسیز کے ذریعے قابو میں کرنا ہے در از نو میں بی بیس وہی بات کہ کوئی ایسی یونیورسل ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن نہیں ہے آ, ہم آ, اگر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تکو ہے اس کے تین ہے, تو ایک سیدھی ڈیفینیشن ہے بہت ایک یونیورسل ڈیفینیشن ہے لیکن اس طرح ایک ون ورڈ یا ون لائن یا ون فریز ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہے جیسے میں نے گزارش کی سیونٹی فائیو کنٹریز میں مور دین ففٹی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ایکزٹ اس وقت کر رہی ہیں تو اس کی اسی ہر ایک اپنی اپنی ملک کی اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی پریفرینس کے لحاظ سے ڈیفینیشنز جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں اور پرپز ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں آیا وہ فائنشیل پرپز ہے یا ایسٹ بیس ہے یا کراس ہے اس کے لحاظ سے اس کی جو ہے وہ ہیں تھری براڈ کیٹیگریز کاٹیج اور آٹ سیئن less than 10 ٹین امپلائز اسمال یونٹس اپ ٹو ففٹی امپلائز میڈیم سائز انڈسٹریز بٹوین 50 اینڈ 200 بہت عرصے تک یہ ایک ٹرینڈ رہا کہ جی کاٹیج انڈسٹری کو small انڈسٹری کہا جاتا رہا بیسیکلی کاٹیج انڈسٹری دا موسٹ اولڈ انڈسٹری ایگزٹنگ ان دا ولڈ میں نے گزارش جیسے کی تھی کہ چار ہزار سال پہلے تک کی اس تاریخ جو ہے یہ ہمیں ملتی ہے اور کاٹج انڈسٹری کو ہی جب آپ نے ایس ایم ایز کی بنیاد رکھی گئی انڈیوائڈیڈ انڈو پارک میں تو اٹ اسٹارٹیڈ ود دا کاٹن انڈسٹری نائنٹین میں جو سب سے پہلے بائیفرکیشن کی گئی کہ جی کاٹن انڈسٹری اور انڈسٹری کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں because اس طرح سے تھا کہ بہت سارے لوگ سمال انڈسٹری کو صرف ایک کاٹن انڈسٹری سمجھتے جہاں پہ یا تو ہینڈی کرافٹس بنتی تھیں یا کمیونٹی جو اپنی تھی ضروریات کے مطابق اپنی چیزیں ایک لوکل کمیونٹی میں مثلا ایک گاؤں ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا اگر کوئی ایک ترخان ایک کارپینٹر جیسے کہتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس گاؤں کی چیزیں بنا رہا ہے ان کی ضروریات کے مطابق اپنی کمیونٹی کو فیڈ کر رہا ہے تو دیٹ کاٹن انڈسٹری واز سفیشینٹ ٹو کیٹر فار دی تو اس کو وہیں پہ وہ محدود کر دیا گیا تھا تو نائنٹین تھرٹی سکس میں یہ پہلا سٹیپ ہوا کہ جی اس کو کاٹج انڈسٹری کو بالکل عہدہ کیا گیا اور کہا گیا جی یہ ٹھیک ہے ایک برانچ ضرور ہے بٹ یو کین ناٹ ڈیفائن اٹ ایز اے اسمال انڈسٹری اٹس ون آف دا آسپیکٹس جہاں پہ آپ کی کراسمنٹ شپ جو ہے کریئٹ ہوتی ہے شروع ہوتی ہے لیکن ایک بات جو بہت ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بیس ہے ایس ایم ای کا ولڈ میں جو گلوبل بیس ہے اس کو آپ ٹیکنیکل اپروچ کہہ لیں یا اس کو فلسفیکل اپروچ کہہ لیں وہ ہے کاٹج انڈسٹری کاٹج انڈسٹری سے ہی بنا یہ شروع ہوئی یہیں سے اس کی جو ہے انسٹشن ہوئی کہ جی کس طرح آپ کی سمال انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح سے اتنی زیادہ وہ مدمعاون ثابت ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس کا کریکٹر آتا ہے وہ کاٹج انڈسٹری سے ہی آتا ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں پاکستان میں جب کارپٹ انڈسٹری شروع ہوئی تو یہ ہماری لوکل انڈسٹری جو تھی وہ نہیں تھی ہوتا یہ تھا کہ ہمارے کچھ علاقوں میں جیسے بلوچستان ہے اور سرحد ہے ٹریڈیشنل کارپٹس بنائے جاتے تھے اور وہ ٹریڈیشنل کارپٹس جو تھے وہ آ, ہینڈ ووون وول سے بنتے تھے خود ہی وول کو, کو جو ہے وہ کیا جاتا تھا سپن کیا جاتا تھا اور خود ہی جو ہے ہینڈ سپن ول ہے اور خود ہی اس کو جو ہے وہ رنگ کے اور اس کو اپنی لوکل میتھڈس کے ذریعے جیسے سرحد میں اور بلوچستان میں ہے وہ گابا میں نے ایک ارض کیا تھا کاپٹ کی قسم ہے جو لوکل بنتی ہے تو وہ چیزیں بنائی جاتی تھیں اب اسی کے اندر جب فورن ایلیمنٹس آئے ایرانین ٹرینڈ آئے ٹرسکش ٹرینڈ آئے چائنیز ٹرینڈ آئے تو ایک اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی جو ماشاء اللہ اس وقت پاکستان کی جو لارجسٹ ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس میں انکلڈ ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ جس بھی انڈسٹری میں جائیں جس کا بیس کا آسمن شپ ہے تو شروع وہ کاٹن انڈسٹری سے ہوتی ہے اس لیے کاٹن انڈسٹری کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح سے بہت زیادہ ہے کہ کاٹج کا جو لیول ہے چاہے ہم اس کو پانچ یا چھ یا دس کا کہتے ہیں ایک بیسیکلی اس کی جو ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہو یوں ہے کہ سچ این انڈسٹری ڈیٹ ہیز جس کو کوئی فورن ریسورسز کی ضرورت نہیں ایک گھر کے اندر گھر کے افراد ہی خود اس کو کرتے ہیں اور وہ خود ہی اپنی جو سرمایے سے مٹیریل خریدتے ہیں خود ہی اپنے ٹول سے کام کرتے ہیں اور خود ہی اس کو بیچتے ہیں تو بیسیکلی یہاں ارض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کاٹن انڈسٹری بیس ہے ایس ایم ای کا اور دین ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کاٹن انڈسٹری سے ہم جب میڈیم سائز انڈسٹری پہ آتے ہیں تو ایکسپورٹ کی جو مختلف جو سٹیجز ہیں وہ کس طرح سے ایس ایم ای اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس کو نیکسٹ جو ہمارے پاس تھا وہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ اسمال یونٹس وہ بڑی سیدھی سادی سی ڈیفینیشن ہے ہم بیس دفعہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ففٹی تک اینڈ دین میڈیم ہے جو ففٹی سے ٹو تک ہے that is بسائڈ uh, the point ہمارا بارہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو زیر یہ بات ہو چکی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پبلک پالیسی اپروچز ٹو دا ایس ایم کہ جی جب اتنی امپارٹینس ہے ڈومسٹک مارکیٹ میں اور اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے اتنی زیادہ ان کا شیئر ہے کہ میں ایٹی کی بات کر رہا ہوں جب بیریز جو تھے بالکل اور تھے ہماری جو نالج تھی ٹو اسٹڈی دا ورلڈ ان ٹرمز آف ایکسپورٹ وہ بالکل ڈفرنٹ تھی آج کے مقابلے میں آج تو الحمد ہر ایگزبیشن کے اندر ہر دنیا کے بڑے فیئر کے اندر ٹریڈ فیئر کے اندر پاکستانی جو ہے وہ تھرو ایکسپورٹ پروموشن بیورو جاتے ہیں اور الحمدللہ ہماری ہماری جی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ لیکن 82 کے اندر جو میڈیا تھا جو سورسز تھے یا ریسورسز تھے ورلڈ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے یا ایکسپورٹ پوٹینشیل اسٹینڈرڈائزیشن ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں کوالٹی کنٹرول اور ایک کلچر کا سٹارٹ ہونا ایکسپورٹ کے وہ نسپتن بہت پرمیٹو تھا اگر آپ 2005 کی بات کر رہے ہیں 82 سے اب اگر آپ ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ساری ڈفرنٹ اینگل سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں پرانے لیکن پھر بھی جو میں نے ارج کیا تھا کہ ایٹی ٹو میں بھی تھرٹی پرسینٹ ہماری ایکسپورٹس جو تھی اس کا شیئر جو تھا وہ ایس ایم کے پاس تھا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس سگنیفیکینس کا کہ جی کتنی امپورٹینس ہے اور کتنا اس کا اپنی جگہ پر ایک رول ہے فار ویلڈ سوشل اکنامک ریزنس ریلیٹنگ ٹو امپلائمنٹ کریشن انکم ڈسٹریبیوشن ڈسپرسن آف انڈسٹریز been engaged in assistance of SME SME's ایم ایز کا چونکہ جو ریلیشن ہے ڈائریکٹلی وہ آپ کی امپلائمنٹ سے ہے پاورٹی ایلیویشن میں ایک بہت میجر فیکٹر ہے ہماری ایس جو ہیں ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے انڈر countries کنٹریز میں افریقن countries میں کیربین میں میں سب سے زیادہ جو شیئر ہے ان کا پاورٹی ایلیویشن میں سوشل ایکشن پروگرامز میں یہ جو ہے سارے کا سارا ایس ایم ایز کا ہے پھر جنرل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پورشن ہے جو کور کیا ہوا ہے ایس ایم ایز نے کہ ہماری خواتین اور حضرات کو ایکول کوشش کی جاتی ہے کہ چانسز دیے جائیں روزگار کے باعز روزگار کے پھر اس میں ایلیمنٹ ہے آپ کے ایک سپورٹس ارنگ کا جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو گورنمنٹ نے اپنی پالسیز کے ذریعے سپورٹ کیا ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ جہاں جہاں پہ ضرورت پڑی انفراسٹرکچر بنائے گئے 1972 سیونٹی ٹو میں گورنمنٹ نے سمال انڈسٹریز کی بنیاد رکھی جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ تمام ایس ایم کو یا سمال بزنسز کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ انفراسٹرکچر جو بیسک ہے جس کے بیس پہ انہوں نے کام کیا ہے وہ پہلے سے ہی ایگزٹ کر رہا ہو اور ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اپنی آپ کو پھیلانے میں اپنی پروڈکٹس کو جو ہے اس کے لیے انہیں بیسک اسٹرکچر جو ہے میسر آئے ان شیپ آف انرجی ان شیپ آف یوٹیلٹیز ان شیپ آف مین پاور ڈرینیج سسٹم واٹر سپلائیز یوٹیلیٹیز جو کچھ بھی ان کو چاہیے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ فائنینشل ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیں مختلف جو ادارے بنائے گئے وار اسپیشلی کیٹر فار دی نیڈس آف اسمال بزنس جس میں ایس بی ایف سی تھا پھر بینکس نے اسکیمز شروع کی اسمال بزنس کی پھر سیلف امپلائمنٹ کی اسکیمز تھی پھر اسٹیٹ بینک کا ہم نے پڑا کہ ان کا جو اسپیشل سرکولس تھا مائکرو بزنس کا وہ کس طرح سے جو ہے وہ مارز وجود میں آیا پھر اسمال انڈسٹریز نے جو فنڈ بیسڈ اپنی اسکیمز بنائی تو ایس ایم بینک کا قیام ہے خوشحالی بینک کا قیام ہے فرسٹ ویمن بینک کا ہے اور پھر اب اسٹیٹ بینک نے یہ بھی ریگولیشن پاس کیا ہے کہ تمام بینک جو ہے وہ اپنے ایس ایم ای ڈیسک جو ہے وہ کھولیں اور بہت سارے بینکس نے جس میں پرائیویٹ بینکس بھی شامل ہیں پٹینشل کو دیکھتے ہوئے ایس ایم ایز کو جو ہے علیحدہ جگہ دینے شروع کر دیے اسپیشلی ایکسپورٹس میں تو پالیسیز جو رہی ہیں گورنمنٹ کی دے آر ویری فرینڈلی ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ہمیشہ سے اسی طرح ہی رہی ہیں کہ اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ ہے آپ کی امپلائمنٹ پہ جیسے میں نے گزارش کی فائنینشیل ریسورسز پہ ایکسپورٹس پہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کے اوپر اور جینڈر ڈیولپمنٹ کے اوپر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی بیسک اکانمی پہ چاہے وہ مائکرو لیول کی ہے یا مائکرو لیول کی ہے اس پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا اثر جو ہے وہ بڑا براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں اب ہم جی دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے کامنلی سین اسٹینس پروگرام انسٹیچیشنل سپورٹ انفراسٹرکچر فزیکل انفراسٹکچر فیسلٹیز لائک انڈسٹریل اسٹیٹس کامن فیسلٹیز سینٹرز یعنی کہ جو میں نے جیسے پہلے ابھی گزارش کی کہ جو بہت کامن فیسلٹیز تھیں آ, ان میں جہاں پہ آ, یہ قیام تھا کہ جی اسمال انڈسٹری اسٹیٹس بنائی جائیں انفراسٹرکچر کو فراہم کیا جائے فائنینسز دیے جائیں ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ کی جائے ایسے سینٹرز بنائے جائے جہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, ایسے ادارے بنائے جائیں جو آپ کی ایکسپورٹ کو ترویج دیں آپ کو نئی مارکیٹس بتائیں جیسے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا قیام ہے ایسوسیشنز بنائی جائیں چیمبر آف کاؤنسل جو ہیں وہ بنائے گئے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بیسیکلی اس لیے شروع کی کہ جی اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کی جائے پالیسیز کے ذریعے اور ان کے ذریعے جو ہے ان میں مختلف جو فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اس میں جو فائننشل فیکٹرز ہیں اس میں ہیومن ریسورس کے اس میں ٹریننگ کے سینٹرز بنائے گئے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بیسیکلی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی جب ہم نے ایون ٹو دا ایکسٹینٹ جب آئی ایس لاگو ہوا اور ہماری ایکسپورٹس کے اوپر ایک یہ uh, قدرن لگ گیا یا ایک ایک رکاوٹ آ گئی کہ جب تک ہمارے آئی ایس او نہیں ہوں گے تو کچھ انڈسٹریز نے uh, یورپ میں uh, لینے سے انکار کر دیا جو ہماری پروڈکٹس تھیں تو گورنمنٹ نے خود Uh, اس کو گرانٹس uh, دیں کمپنیز کو سرٹیفکیشن کو اچیو کرنے کے سلسلے میں تو یہ پالیسی ساری جو تھی فرینڈلی گورنمنٹ کی ہمیشہ سے یہ ہی ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑھ رہی ہیں جس کا کہ uh, ہمارے پاس لیٹسٹ uh, جو ہے وہ اسمیڈا از ویری ایکٹیو ان دیٹ فیلڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ دیکھ یہ یعنی نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ بڑی فرینڈلی پالیسیز ہیں فزیکل انفراسٹرکچر میں جیسے میں نے گزارش کی وہی اسمال انڈسٹریز ہیں بجلی کا سڑکوں کا سیوریج کا واٹر سپلائی مین پاور ٹریننگ سینٹر یہ ساری چیزیں فزیکل انفراسٹرکچر میں آ جاتی ہیں پھر ہے جی انیشیٹو ان فیلڈ آف فائنینسنگ کریشن آف اسمال انڈسٹری فائنینس پروگرام کریڈٹ گارنٹی اسکیمس پروفرنشیل فائنینسنگ ریٹس انٹرپرشپ پروگرامس ہم نے بہت جگہ یہ ڈسکس کیا تھا جی کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ سکسٹی فور کے مقابلے میں یعنی جو لارج سکسٹی فور پرسینٹ وہ اویل کرتی ہیں فرانسس کو بینکنگ سے میں بات کر رہا ہوں پرانے دور کی آج کی بات نہیں کر رہا اب اس وقت یہ ریٹ تھا جی کہ ففٹی سکسٹی فور کے اگینسٹ صرف اٹھارہ چودہ سے اٹھارہ پرسینٹ جو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز تھیں وہ جاتی تھیں بینکس تک اور اس کی ریزنز یہ بتائی گئیں کہ چونکہ ان کی اسمال انڈسٹری جو اکانمی ہے وہ انڈاکومینٹڈ ہے اس لیے دے ڈونٹ ہیو پراپر فائننشیل انسٹرومینٹس اور سیکورٹیز اور ایسٹس ٹو گو ٹو دا بینکس اور جو پروسیجرس تھے وہ ان کے لئے اتنے ڈفیکلٹ تھے ٹریڈیشنل بینکنگ کے کہ ایک عام آدمی جس کی ایجوکیشن uh, لیول ہم نے ایک پروفائل میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ most آف دا پیپل دے ہیو دا وکیشنل نالج ان کی بہت اچھی ہے ان کی جو سم ٹائم جو پروفائل ہم دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن لیول جو ہے اس کا اس میں ہے پرابلم ہے ہمیں اس, اس سیکٹر میں تو ایسی پالیسیز بنائیں گی کہ جو کیٹر کریں صرف اس سمال بزنس کو جو کہ ایک انڈسٹری یا ایک سیلف امپلائمنٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو جو وہ رن کر رہا ہے اس میں سیلف امپلائمنٹ کی اسکیم تھیں اس میں ایس بی ایف سی کا قیام تھا اس میں کارپوریش نے خود لون دینے شروع کیے اس میں پھر ہماری یپس یوتھ انویسٹمنٹ پروموشن سوسائٹی جو تھی وہ قیام میں آئی اس کے بعد میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ حبیب بینک اور دوسرے جو بینکس تھے مختلف جو گورنمنٹ کے اس وقت بینک تھے ان کو یہ سکیمز دی گئی کہ آپ جو ہے وہ راتی گارنٹی پہ فصل گارنٹی پہ سمال لونز جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مائکرو uh, جو فائنانس سکیم ہے وہ سمال بزنس کے لیے شروع کی تو یہ جو سلسلہ تھا یہ پھر ختم کہاں ہوا اور ابھی تک جاری ہے بلکہ کہ خوشحالی بینک بنایا گیا ایس ایم ای بینک بنایا گیا جو کہ اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں ٹو کیٹر فار دا سمال بزنس اس کے لیے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایسے فائنینشیل انسٹرومنٹس بنائے جائیں جہاں پہ ہمارے یہ جو ہے مشکلات ہیں کچھ ہمارے بھائیوں کو سمال بزنس میں کہ جی فائنینشیل انسٹرومینٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا سیکیورٹی پرابلمز نہ ہونے کی وجہ سے وہ تقاضے جو ہیں قانونی وہ پورے نہیں کر پاتے ٹو گیٹ ا لون فار د انڈسٹری تو ایکسپینشن کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے تو گورنمنٹ نے اب یہ جو ہے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ جی ناؤ دے آر آن دی ایج آف ورکنگ فار فائنینشیل انسٹرومینٹ جو ان کو سیکیورٹی کے پرابلم سے ایسٹس کی جو پلیجنگ ہے اس کے پرابلم سے اور ان کو ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ مہیا کیا گیا ہے تاکہ ان کی آسانیاں ان کے لیے پیدا ہوں اور وہ جو پیپر ورک ہے اس سے بچیں تو یہ ساری پالیسیز جو ہیں یہ گورنمنٹ نے فائنینشل سیکٹر کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنائی اور لوگوں کو دی پھر ہے یہ ہمارا آنٹرپرنیور پروگرام آنٹرپرنیور لائک ایس ایم ایس اے ویری وائڈ ٹرم میں نے جیسے گزارش کی تھی لیکن ہم مختصر اس کی بات یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی اینٹرپرنیور از دا نیم آف اے بزنس مین ان نیو اکانمی کیونکہ ہماری جو اکانمی ہے نئی بیسیکلی اس اے نالج بیسڈ اکانمی اس میں جو آپ کا بزنس مین ہے یہ آپ uh, اس کو اینٹرپرنیور کہتے ہیں اس دا فریچ ورڈ میں نے جسے گزارش کی تھی اور آنٹرپرینور کے اندر جو کوالٹیز وہ دیکھی گئی ہیں کہ ہی از اے پرسن ہسک اینڈ اپنے نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک اندھا دھن محنت کے ساتھ ایک کام کرتا ہے اور ایک بہت ہی کامیاب پروفائل کے ساتھ ابھرتا ہے اینٹرپرشک کی ایک بڑی مختصر سی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں جس سے امید ہے میرے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اس کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس کو سمجھ جائیں گے کس طرح سے ایک ان پڑھ چھوٹے بزنس والا جو فیصلہ آباد میں یا گجرہ والا میں یا سیالکوٹ میں بیٹھا ہے وہ ایک دس سال میں یا پندرہ سال میں ایک ملٹی ملین انڈسٹری کا مالک بن جاتا ہے اور ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن کے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا لیتا ہے سیلف لینسنگ کے ساتھ یہ کیا فیکٹرز ہیں یہ کہاں سے اس کے اندر آئے جبکہ اس کے اندر, اندر آ... ویشا ووکیشنل اس کے پاس ہے کیپیبلٹیز ہیں لیکن جو فقدان ہے ایجوکیشن لیول کا تو اٹ ہیز نتھگ ٹو ڈو ود دی ایجوکیشن یہ ایک اسپرٹ ہے ایک فائٹنگ اسپرٹ ہے یہ اٹس اٹس لائک ایک ویو ہے جو صرف آگے کی طرف جاتی ہے پیچھے کی طرف نہیں آتی تو ان لوگوں میں یہ بیسکلی انٹرپرینورشپ ہے تو اس انٹرپرینورشپ کو اجاگر کیا گیا اس کے لیے مختلف جو ہے انسٹیٹیوشن بنائے گئے اس کو مانا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جہاں پہ جو انٹرپرینور سکلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو فروغ ملے اور استعمال کرنے کا موقع دیا جائے ہمارے بزنس مین کو مارکیٹ کے اندر تو یہ بھی ایک پالیسی کے اندر ایک سٹیپ تھا پھر ہے جی ایس ایم ای پروموشن پروگرامس کیا وہ پروگرامز تھے جو بنائے گئے ایکسپورٹس کے لیے کہ ایس ایم ای جو ہے ان کو پروموٹ کیا جائے ان کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون ہا ایور ایس ایم ای پروموشن پروگرام آف موسٹ آف دا کنٹریز پٹینشیل مارکیٹس آر اصیومڈ ٹو ایگزٹ اینڈ دس مارکیٹنگ د مینٹ از ناٹ ٹیکن ان ٹو یعنی جب بھی کسی ملک کے لئے پروموشنل پروگرام بنائے جاتے ہیں ایکسپورٹ کے لئے تو یہ اسیوم کر لیا جاتا ہے جی کہ اس کے لیے مارکیٹ جو ہے موجود ہے اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی اسپیشل جو ہے وہ پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک چیز اگر ریکوائرڈ ہے سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر یا تو ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں پالیسی بنانے سے پہلے کہ جی اس کی ایک ریکوائرمنٹ موجود ہے اور ہمارے پاس پوٹینشل ہے لیکن اب اس سے بھی ایک اسٹیپ فردر یہ ہم چلے گئے ہیں کہ ہمیں خود انٹرنیشنل uh, جو انکوائریز uh, ہیں یا انٹرنیشنل جو ایگزیبیشنز لگتی ہیں یا فیئرز لگتے ہیں جو یا مختلف جو کو uh, ریلیشن ہے بٹوین آرگنائزیشنز اور چیمبر آف کامرسز وہاں پہ انکوائریز آتی ہیں یا جو ایسوسیشنز ایک دوسرے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جو اپنا کرتی ہیں ریلیشنشپ uh, بناتی ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس ٹیکن فار گرانٹیڈ کے جی اس چیز کی ڈیمانڈ موجود ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو مختلف جو ہیں انسٹرومنٹس کے ذریعے جو میڈیا کے ہیں یا جو ایکسپلوریشن آف ٹریڈ کے ہیں یہ سرٹن کر لیا جاتا ہے جی کہ پوٹینشیل جو ایکسپورٹ کا اگر ہم یہ چیز بنا رہے ہیں تو اس کا موجود ہے اگر پرسن ٹو ہیو اے یونٹ آف رائس پالشنگ اور پیکنگ اینڈ آل دیٹ فار ایکسپورٹ تو اس کے لیے آپ کو کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے یو نو دیٹ مارکیٹ از در اسی طرح اگر آپ آ, کنوں کے لیے ایک پالشنگ یا ویکسنگ یونٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اوکے لیٹس ڈو اٹ تو ایک, ایک اس کے لیے زمشن موجود ہے کہ دیر از اے گیپ در از اے نیڈ از اے ریکوائرمنٹ فار دیٹ تو سم تھنگ دے آر ٹیکن فار گرانٹیڈ فار ایکسپورٹ آئل میکنگ پالیسی کہ جی ان کی ایگزٹینس جو ہے ڈیمانڈ کی وہ آلریڈی موجود ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ چیزیں کافی ساری نہ صرف انڈسٹریل سیکٹر پہ ایک عام فہم آدمی جو کہ بزنس مین نہیں ہے اس کی بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جی اگر ہمارا بیس ٹیکسٹائل ہے تو ٹیکسٹائل کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے اگر ہمارا بیس سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے تو جب ان کاروباروں کے لیے کوئی گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے یا ایڈ دیتی ہے یا انیشیٹوز انش... انش... انش... دیتی ہے انسینٹوز دیتی ہے تو یہ چیزیں آلریڈی آر دی ایگزٹ جو ہیں وہ ڈاٹا بیس میں موجود ہیں ہر بندے کے اور اس کی ازمپشن موجود ہے پھر بھی آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ نئی نئی مارکیٹس اور نئے نئی پروڈکٹس کے لیے ریسرچ اور جو ذرائع ہیں یوز کیے جا رہے ہیں تاکہ ایکسپینڈ کیا جائے سے ہرائزن کو ایکسپورٹ پروڈکٹ کی پھر جی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے گروتھ آف ایس ایم ای سیکٹر از پاسبل اونلی وین دا ایس ایم ایز آر اسٹیڈ انٹرنگ ایگزٹنگ مارکیٹ اور ان نیو مارکیٹ کریشن یہ ایک بہت ہی اہم ایک ہے کہ ایکسپورٹ اس وقت تک ترویج نہیں پاتی اس کی گروتھ نہیں ہوتی جب تک ایک تو ایگزٹنگ مارکیٹ میں یو ہیو ٹو بی کمپیٹیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے نئی سے نئی انوویشنز نئی سے آ رہی ہیں را مٹیریلس نئے سے نئے آ رہے ہیں سو یو ہیو ٹو بی اویئر ای کمپیٹیٹو پرسن ان دی ایگزٹنگ مارکیٹس اینڈ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہے کہ جی نئی مارکیٹ ایکسپلور کی جائیں مثلاً میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ دس سال یا پندرہ سال پہلے کی مارکیٹس ہماری دیکھیں تو بڑی ٹریڈیشنل سی مارکیٹس تھیں کہ جی آپ نے کچھ ممالک جو تھے بڑے وہ سلیکٹ کر لی اور وہاں پہ دی آج افریقن کنٹریز بھی ہماری مڈل ایسٹ بھی ہماری مارکیٹ ہے ایون میکسیکو جیسے ملک میں بھی الحمد ہماری پروڈکٹس جا رہی ہیں لیٹ امریکہ کے ملک بھی ہماری چیزیں جو ہے وہ منگوا رہے ہیں تو یہ بیسکلی نئی مارکیٹ جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہرائزن ہے ایکسپورٹ کا یہ نہیں بڑھے گا نئی مارکیٹ کیا ہے کچھ ایریاز تھے جو ٹوٹلی totally اگنورڈ تھے جہاں پہ ہم لوگ آج سے دس سال کیا کے مثال ہے افریقہ کے دوسرے ممالک کی مثال ہے ایسٹ افریقن کنٹریز کی چٹ جبوتی یہ سارے جو ہیں ممالک ہیں چھوٹے ملک ہیں لیکن بہرحال ان کی نیڈز ہیں تو وہاں تک جو ہے وہ ایک نئی جو مارکیٹ کی ایکسپلوریشن ہو وہ نہیں تھی جیسے ہماری ویجیٹیبلز کی نئی مارکیٹ بنی ہے ہماری فشز فش بہت اچھی ہماری پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ بڑی اچھی قسم کی ہے اور بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے نئی مارکیٹس جو ہیں وہ تلاش کی گئی آپ کا جو ایک سسٹم ہے ایکسپورٹ کا وہ دو چیزوں کے اوپر کنکلوسولی جو ہم جو کرتے ہیں بات وہ یہ کر رہے ہیں ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ایگزٹنگ مارکیٹ میں آپ کو کمپیٹیٹو رہنا ہے کو مارک رہنا ہے ٹیکنیکلی اور تب آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نئی مارکیٹس کو تلاش کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ہرائزن ہے ایکسپورٹ کا وہ بڑھے اور اس کے لیے کیا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری ویل اویئر آف دا نیو انویشنز نیو ٹرینڈس کوالٹی اسٹینڈرڈس انوائرمنٹل فیکٹرس جو سارے ولڈ میں ایگزٹ کر رہے ہیں ان کا اور نئی مارکیٹس کے لیے نئے نئے مواقع نالج ٹریولنگ ایگزیبیشن اٹینڈنس سیمینار کورسپانڈنس آئی ٹی جو ہے آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہے ہم اپنے لیکچر میں اگلے میں یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے واٹس دا رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انس ایم ایس اس میں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عام ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ برازیل کا ایک قصبہ ہے سائنوز جہاں پہ نو سو لوگ جو ہیں وہ جوتے بناتے ہیں ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر اور ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ نو سو ملین ڈالر پر اینم ہے ایک سال کی یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈیز ہے تو انہوں نے ساری کی ساری جو اپنی ایکسپورٹ ہے تھرو انٹرنیٹ بیچی ہے پندرہ سو ایکسپورٹرس جو ہیں وہ خریدتے ہیں ان سے مال اس میں کوئی میڈل مین نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ ایگزامپل وہ دیتے ہیں ورلڈ بینک جو دیتا ہے یہ ایک کاگریس ہوئی تھی اس کے اندر امیرکا کے اندر جس میں یہ ساری فیگرس جو تھیں یہ ایک پیپر کے اندر پڑی گئیں انہوں نے یہ کاجی کہ ایک شہر ہے پاکستان کے اندر جس کا نام شالکوٹ ہے اور اس کے اندر دو سو پچاس ایسے لوگ ہیں جو خود سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی ریسورسز سے تھرو انٹرنیٹ اور تھرو آئی ٹی وہ پندرہ سو ایسے ایکسپورٹرز ہیں جن کو کیٹر کر رہے ہیں ذاتی دور پہ تو الحمدللہ جہاں پہ دنیا میں آ, نام آ رہا ہے آ, برازیل جیسے ملک کا کہ جی وہاں پہ یہ فیسلٹی ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے کتنی اچھی بات ہے کہ ورلڈ بینک کے لوگ ایک ملک میں بیٹھ کے کانگریس میں بیٹھ کے ہماری بات بھی کر رہے ہیں ہمارے سیال کی بھی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ آئی ٹی اور یہ جو نالج ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں اسمال بزنس کے ان کے اندر یہ اس کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے فائد ہوں گے جو کہ ہم اپنے لیکچرز میں آگے دیکھیں گے جی کس طرح سے فائد ہوں گے پھر جی نیو مارکیٹ کریشنس کے جی کیسے نیو مارکیٹس کی جو ہے کریشن کیسے ہوگی کیسے نئی منڈیوں میں ایکسپورٹ کی انٹر ہونا ہے اس کے بیسس کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے ذرائع کیا ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کا بیسک اسٹرکچر کیا ہے تو لیٹس ڈسکس دم نیو مارکیٹس کریشن از جنرلی ناٹ ان دی ہینڈس آف دا انڈیویجل ایس ایم ای اور گروپ اف ایس ایم ای یعنی کسی بھی نئی مارکیٹ کو تلاش کرنا نہ تو ایک فرد واحد کا کام ہے نہ ایک صرف اکیلی انڈسٹری کا کام ہے نہ ہی یہ کسی گروپ آف انڈسٹریز کا کام ہے یعنی اگر دس ایس ایم ایز اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ وٹ از دا میکنیزم دیٹ از ایسینشیل فار فائنگ آؤٹ دا نیو مارکیٹ لیٹ سی دیٹ اے فیوریبل کلائمیٹ از ریکوائرڈ وچ ڈپینڈز آن تھری فیکٹرز ہیں مائکرو اکنامکس فیکٹرز انٹرنیشنل فیکٹرز گورنمنٹ یہاں پہ جی اس کا ایکسٹرک نکلتا ہے کہ اگر آپ نے نئی مارکیٹ تلاش کرنی ہے اپنے ایکسپورٹس کے لیے ایس ایم ایز نے تو اس کے لیے نہ تو فرد واحد کی کوئی اس میں جو ہے کنٹریبیوشن تو میں نہیں کہوں گا یعنی فرد واحد نہ ایسا کر سکتا ہے نہ ایک انڈسٹری جو ہے یہ کر سکتی ہے نہ ایک گروپ مل کے یہ کام کر سکتا ہے بلکہ اس کے لیے جو فیکٹرز ہیں وہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں اور نیشنل فیکٹرز ہیں پالیسیز کے اوپر جو ڈپینڈ کرتے ہیں وہ میکرو لیول کے اکنامکس کے بھی ہیں اور اس میں پھر جو اپنی پالیسیز جو ہیں ون بائی ون وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں کہ جی وہ کیا کیا پالیسیز ہیں جن کو ہم آلٹر کر کے یا جن کو ہم چینج کر کے یا جن کو ہم اپنا کے یا جن کے اندر تبدیلیاں لا کے ہم جو ہے اپنی نئی مارکیٹس جو ہیں ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں کیا کیا انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ جو یا بزنس مینوں کے جو اپنی آرگنائزیشن ہیں کس طرح سے ہیلپ آٹ ہمیں کرتی ہیں ان نئی مارکیٹ کو ان میتھڈز کے ذریعے تلاش کرنے میں اس میں پہلے جی میکرو اکنامک فیکٹرز یعنی کہ آپ کے جو پورے جو میکرو فیکٹرز کیا ہیں جس میں آپ کی اکانمی آ جاتی ہے آپ کی جو ہے وہ گروت جی ڈی پی کی وہ آ جاتی ہے آپ کی جو ویلیویشن ہے اس کی ایکسپورٹ ڈیفیسٹس آ جاتے ہیں ورلڈ کی ٹوٹل جو ہے یا آپ کے جوگرافیکل لوکیشن ہے, جو ہے اس کی کنڈیشن آ جاتی ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی ڈبلو ٹی او کی اب یہ ایک مائکرو لیول کی چینج ہے اس میں ظاہر ہے آہ ایک آہ کھل رہا ہے گلوبلائزیشن ہو رہی ہے دنیا ساری کل رہی ہے نئی مارکیٹس جو ہے وہ پیدا ہوگی نئی جو ہے جہاں پہ کچھ مشکلات ہوں گی وہاں پہ بہت ساری آسانیاں بھی پیدا ہوں گی تو ایک تو یہ ہے اس کا جو بیس وہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جو کہ کچھ ممالک نے پابندیاں لگا دیں کچھ ممالک نے پابندیاں کھول دیں کچھ ممالک نے اپنے جو آ, پہلے فقدان تھا کہ بینکنگ سسٹم ہی نہیں تھا مثلا افریقن کنٹریز میں آ, بہت ڈیمانڈ تھی ہماری گڈس کی بہت ریکوائرمنٹ تھی اسپیشلی ہمارا جو رائس ہے اور ہماری جو آ, کچھ پروڈکٹس ہیں سرجیکل کی وہ لیکن پرابلم کیا تھا جی ان کے پاس ڈیو ٹو بینگ ناٹ ویری ڈیولپ کنٹریز ان دا بینکنگ سیکٹر ایسے ایک انسٹرومٹس نہیں تھے جو سکیور کر سکیں ہمارے بزنس مین کو اس لیے ہمارے ایکسپورٹر نے اس کو جو ہے انسیکیور سمجھتے ہوئے ان مارکیٹ میں قدم نہیں رکھا تو پھر انٹرنیشنلی ان مالک نے بھی ظاہر ہے یہ ضرور محسوس کیجی کہ وہ ہیو ٹو ڈیوائس اے سسٹم جس کے ذریعے ہم سیکیور کر سکیں کسی اس بندے کو جو ہمیں ایکسپورٹ کرتا ہے مختلف فائنینشل جو انسٹیٹیوشنس تھے ان کے ساتھ الحاق کیا گیا مختلف جو بینکس تھے آ, میں گزارش کرتا ہوں اگر آج ہمارے کسی بزنس مین کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ ایتھوپیا کی لیٹر آف کریڈٹ ہے اس کو آپ قبول کریں گے تو وہ کہے گا نہیں جناب آ, میں اس پر رلائی نہیں کر سکتا جو بیٹر اس کو یا تو آپ بلینکٹ کروا کے دیں یا اس کو کاؤنٹر گارنٹی کرا کے دیں تھورپین گورنمنٹ کو کہیں کسی اور اچھے ملک سے جو ساتھ لیتا ہے یا دبئی سے یا جنرل مثال دے رہا ہوں تو ایسے انسٹرٹس انٹرنیشنلی واضح ہو گئے کہ جن سے جو فائنینشل انسٹرومینٹس تھے ان کو بنانے میں ان کو کریٹ کرنے میں اور ان پہ عمل درامند کرنے میں ہمیں جو مدد ملی تو یہ ایک انٹرنیشنلی سسٹم کا بھی جس میں کچھ یہ بھی ہوا کہ ڈونر ایجنسیز نے ہیلپ کی آ, کچھ فنڈس جیسے پی ایس سی ڈی ایف وغیرہ اور کچھ فنڈس کریٹ ہوئے جن کے ذریعے ان کنٹریز کو ورلڈ بینک نے کچھ لائنز دیں کریڈٹ لائنز دیں سیکیورٹی فرامز کی تاکہ ان کی جو ہے نئی مارکیٹس کے لیے آ, جو ہے ان کے پاس لیٹر آف کریڈٹ اوپن کرنے کے لیے یا پرچیز کرنے کے لیے جو ہے وہ بیسک سٹرکچر بینکنگ کا موجود ہو تو الحمدللہ یہ بھی ایک سٹیپ تھا جو ہمیں اب زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں جو پہلے جن میں ابسینس تھی فائنینشیل انسٹرومنٹس کی پھر گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ہماری اپنی حکومت کی کہ جی آیا ایسی پالیسیز گورنمنٹ بنا رہی ہے جو فرینڈلی ہیں ایکسپورٹ کے لیے یا ایسی پالیسیز ہیں جو فرینڈلی نہیں ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے جی کہ کیسی پالیسیز ہیں کیا ڈیوٹی ڈرا بیک کا مسئلہ ریبیٹس کا مسئلہ جو را مٹیریل امپٹیڈ ہوتا ہےکسپورٹ کرنے کے لئے اس کے لئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ایکسپورٹ کا قیام ہے یہ ساری چیزیں تو یہ تو انڈیکیشن ہے ڈائریکٹلی کہ ہماری گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے uh, جس طرح سے ایکسپورٹس uh, کو تو پالیسیز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں تک پالیسیز آپ کو سپورٹ کرتی ہیں افریقن کنٹریز میں بالکل الٹ ہے وہاں پہ چونکہ سپورٹو پالیسیز نہیں ہیں کچھ ممالک میں تو ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑی ہی زیادہ جو ہیں وہ کم ہیں آ, کچھ ممالک جو ہیں ابھی اگر ہم پاکستان کی ایٹی ٹو میں یہ کہہ رہے تھے جی کہ تھرٹی پرسینٹ جو تھیں وہ ایکسپورٹ تھی ایس ایم ای کی تو اس کے مقابلے میں اگر ہم افریقن جو ہے اس کے آ, جو پسماندہ ملک تو نہیں میں کہوں گا ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں تو دیو آر سرٹن کنٹریز ویچ آر ہیونگ پوائنٹ فائیو پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ ون پرسینٹ ایکسپورٹس بیسڈ آن ایس ایم ایز ایٹی جی ٹو کی میں بات کر رہا ہوں نائنٹین کی جس وقت ہماری ایمن الحمد 30 تھی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پالیسیز پہ تو ہماری گورنمنٹ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ فرینڈلی پالیسیز ہوں اور اس کے لیے بہت ادارے بنائے گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اقتدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں ٹو انفلوئنس پبلک پالیسی ایس ایم ای گروپس ہیو ٹو آرگنائز ان ٹو پاورفل لوبیز ٹو بی ان اے پوزیشن ٹو کریٹ دا ریکوائرڈ ٹو انفلوئنس نیشنل پبلک پالیسی یہ کیا ہے جی کہ دیکھیں آپ ایک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اس میں چار سو انڈسٹریز ہیں یا تین سو انڈسٹریز ہیں یا دو سو انڈسٹریز ہیں مے اس میں پچیس ہزار یا تیس ہزار اس سیکٹر میں ہم ایک سیکٹر فرسٹ کیا جی ہم کٹوری کی بات کر رہے ہیں یا ہم اسپورٹ شوز کی بات کر رہے ہیں یا ہم نیٹ ویئرس کی بات کر رہے ہیں ہر سیکٹر کی اپنی آرگنائزیشن ہے اب جب وہ پریکٹیکلی ایک فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہے جی کہ فزیکلی انہیں کیا کیا مشکلات ہیں جو پیش آتی ہیں اور کہاں کہاں پہ انہیں جب وہ انٹر ہوتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر تو وہ کیا کیا مشکلات ہیں جو فیس کرتے ہیں اب جب تک وہ اپنی مشکلات جو ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں ایک ایسوسیشن کی صورت میں گورنمنٹ تک نہیں پہنچائیں گے تو گورنمنٹ کو ان کی ان ذاتی مشکلات کا پتہ نہیں چلے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو فائنل یہ جو گروپس ہیں سیم ایز کے ایسوسیشنز جو ہیں ان کو جو پرابلمس پیش آتے ہیں یا انہیں کوئی اگل باٹل لیکس ہیں یا انہیں کوئی فیسلٹیز چاہیے یا انہیں کوئی گورنمنٹ سے ایسی فرینڈلی پالیسی چاہیے جس کے لیے یہ انہوں نے آپس میں سوچتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ڈفیکلٹیز ہیں تو جب تک یہ بتائیں گے نہیں پالیسی میکرز کو اس وقت تک ان کو پتہ نہیں چلے گا جی کہ ان کی نیڈز کیا ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ویری افیکٹولی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان ویری آئی مین گڈ اپنی جو تجاویز ہیں اپنے چیمبرز کے ذریعے اپنے ایسوسیشن کے ذریعے گورنمنٹ کو پیش کی جائیں اور الحمد للہ آپ نے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی جب تجا, تجارت کا مسئلہ آیا ہے کامرس کا مسئلہ آیا ہے ایکسپورٹ کا مسئلہ آیا ہے اور گورنمنٹ کو تجاویز پیش کی گئی ہیں تو اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہوا ہے اور پالسی کے اندر وہ ماڈیفکیشنس کی گئی ہیں اگر وہ ریکوائرڈ ہیں تو تو یہ بھی ایک اس کا ایک مثبت جو ہے پہلو ہے کہ جی آپ اپنی کم سے کم جو نیڈ ہے جب تک وہ پوچھائیں گے نہیں کسی تک اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جی کہ آپ کی ضرورت ہے کیا پھر جی لیولس آف ایکسپورٹ فرام ایس ایم ای ان ڈیولپنگ کنٹریز کے جی کیا کیا لیولس ہیں ایکسپورٹ کے ایس ایم ایز کے ڈیولپنگ کنٹریز میں مختلف آ, جو ہیں کنٹریز اس کے ہم لیولس دیکھتے ہیں دا پروڈکٹ آف ایس ایم ای فائنڈ دا وے ٹو ایکسپورٹ مارکیٹس تھرو تھری تین جی مختلف ذرائع ہیں ایس ایم ایز کے ایکسپورٹ کرنے کے ڈویلپنگ کنٹریز کے اندر وہ کیا ذرائع ہیں پہلا ذریعہ ہے ڈائریکٹ ایکسپورٹ یعنی آپ خود بنا رہے ہیں مینوفیکچرر ہیں اور خود ہی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ مینوفیکچر بھی ہیں اور ایکسپورٹر بھی ہیں کسی ملک میں آپ نے اپنا مال بھیج رہے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کی اسپیسیفکیشن کے مطابق ان کی کوالٹی کنٹرول کے مطابق آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں دوسرا کیا ہے جی انڈائریکٹ ایکسپورٹ تھرو ایجنسیز ایکٹنگ ایز مڈل مین سچ ایز مرچینٹ ایکسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ ہاؤس یعنی ایسے بھی ہے کہ بڑے بڑے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں وہ آپ سے پروڈکٹ خریدتے ہیں اپنے اس کو چینلز کے ذریعے اپنی فائنینشل اسٹرینتھ کے ذریعے اپنے ریلیشنز کے ذریعے یا اپنی جو ٹریڈنگ پار ہے اس کے ذریعے آپ کی ایس ایم ایس کی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ فرض کیا کہ ایک چیز کے وینڈرز جو ہیں کسی شیئر میں پانچ ہزار ہیں تو پانچ ہزار وینڈر میں بھی وہ ایک لاکھ پروڈکٹ بناتے ہوں کوئی ایکس وائی زیڈ پروڈکٹ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پانچ ہزار بندے بچارے ایکسپورٹ بھی کر سکیں تو یہ ضرور ہے کہ ایک وہاں پہ ایسا ٹریڈنگ ہاؤس ہو جو ان کے پانچ ہزار کی پروڈکٹ خرید لے اور خرید کے اس کو کوالٹی لیولس دیکھ کے اور اس کو ایکسپورٹ کرے تو یہ انڈائریکٹ ایکسپورٹ ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ جو مروز طریقہ ہے ایکسپورٹ کا وہ یہ انڈائریکٹ ایکسپورٹ ہے کہ لوگوں کو کوالٹی اسٹینڈرڈ دے دیے جاتے ہیں جنہیں کانٹریکٹ لیبر uh, کہتے ہیں یا ان کو بتا دیا جاتا ہے یہ ڈیزائنز کیا ہیں اور مختلف جو ہیں وہ پیس ورک کے اوپر یا جاب بیسس uh, کے اوپر ان کو مختلف اسائنمنٹس دی دی جاتی ہیں اور پھر جو بڑے بڑے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں وہ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تیسرا جو طریقہ وہ کیا ہے جی فیزیکل ان کوپوریشن آف ایس ایم ای پروڈیوسڈ کمپونیٹس سب اسمبلیز ان ایکسپورٹس بائی لارج مینوفیکچر کہ آپ وینڈرز ہیں ایس ایم ایز جہاں پہ ایسم ایز کچھ کمپونیٹس بنا رہے ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں کہ جی بڑی انڈسٹریز جو ہیں یا بڑی جو اسمبلنگ ہاؤسز ہیں وہ اپنی فائنینشل اسٹرینتھ کے ذریعے چھوٹی جو ایس ایم ہیں ان سے مال خریدتے ہیں اس کی برینڈنگ کرتے ہیں اس کی فائنل انسپیکشن کرتے ہیں اس کی ریفائننگ کرتے ہیں اور پھر اپنے اس کے جو ہے نام کے ساتھ اس کو بھیجتے تو یہ ایک جو ہے سپورٹ کا یہ بھی مروج ہے یہ نہ صرف ہمارے یہاں مروج ہے یہ تین طرح ایک بلکہ جو اسٹڈی کی گئی ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یا ڈیویلپنگ کنٹریز میں یہ تینوں طریقے جو ہے یہ سب سے زیادہ مروج ہے ایس ایم ایز کے اندر ایکسپورٹ کے لئے تو پھر میں اس کو تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لئے دہرا دوں کہ ایکسپورٹ ہے اور انڈائریکٹ ایکسپورٹ ہے اور پھر جو ہے, جو ہے وہ آپ کی آپ جو مال دیتے ہیں کسی بڑے ایکسپورٹر کو اور وہ پھر اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو یہ تین طریقے جو ہیں یہ رویز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں ایس ایم ایز کے لئے سیریز آف ورک شاپس کنڈکٹڈ ریسنٹلی بائی دی انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر یو این سی ٹی ای ڈی گیٹ آئی ٹی سی ان سیون ڈیولپنگ کنٹریز کنکلوڈڈ ایک ورک شاپس ہوئی سات ممالک کی اس میں جو ہے ریزلٹس ہوئے اور یہ ورک شاپس جو تھیں یہ یوناٹڈ نیشنز کے اداروں نے اور مختلف اداروں نے جو ہے جو گلوبل پلیئرز ہیں انہوں نے اس کو ارینج کیا اور اس میں جو نتائج کنکلوڈ کی کیے جو نتیجہ سامنے آیا وہ ہم دیکھتے ہیں کیا اونلی ا ویری اسمال پرپورشن آف دی آر مینوفیکچرنگ ایس ایم ایز پارٹیسپیٹ ان ایکسپورٹ ٹریڈ بہت کم ایسی پرسینٹیج ہے کہ جب ایس ایم ایز ڈائریکٹلی ایکسپورٹ کے اندر وہ ہے وہ آتے ہیں نارملی دے کیٹر فار ہوم مارکیٹ اور ڈومسٹک مارکیٹ یہاں پہ یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ سات ممالک کی اسٹڈی ہے ہم اس میں مختلف جو ہے ممالک کے بیکاز یہ جو ممالک تھے یہ مختلف بیسز پہ سلیکٹ کیے گئے انڈر ڈیولپڈ ہے کوئی اپر ڈیولپڈ ہے ایک ڈیولپنگ ہے اس لیے اس میں وہ یہ فگرز اکٹھے کیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ بہت کم جا... اس لیے ضرورت ہے کہ ان کو زیادہ جو ہے اویئرنیس دی جائے ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے کیٹر فار ایکسپورٹ لیکن پھر بھی باوجود اس کے یہ دیکھیں جی بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک لوور پرسینٹیج ہے جو اس میں انوالو ہے ایشیا کے اندر مور دین 50% پرسینٹ جو ایشیا سے ہو رہی ہیں وہ ایس ایم ایز کی ہیں اٹس اے ویری امیزنگ تھنگ کہ آپ چھوٹے ممالک میں جب آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ کہ بہت کم پرسنٹیج ہے اس کے باوجود اتنا وائٹل رول ہے ایسم ایس کا کہ ایشیا کے اندر مور دین ففٹی پرسینٹ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایس ایم ایس سے ہو رہی ہیں اٹ واج ایسٹیمیٹڈ دیٹ انڈیا ناٹ مور دین فائیو پرسینٹ آف آل رجسٹرڈ یونٹس پارٹیسپیٹ انسپورٹ ٹریڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہوں نے کہا جی اسمال کہ بزنس جو ہے انڈیا میں اس میں صرف پانچ پرسینٹ جو کچھ ادارے ہیں یہ کرتے ہیں پارٹیسپیٹ ایکسپورٹ ایکٹیویٹیز میں ایک یہ فائنڈنگ تھی فر تھی جی ان پاکستان اوور تھرٹی پرسینٹ ایکسپورٹ آف مینوفیکچرز آئی اسمال مینوفیکچرنگ یونٹس ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جی فیگرز ڈو ناٹ انکلوڈ کنٹریبیوشن میڈیم سائز جو یونٹس ہیں ان کی اسمال کی بات کر رہا ہوں بڑے مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے یہ جیسے میں نے گزارش کی یہ ورلڈ بینک کی فگرز ہیں اور یہ ایک بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارا جو گراف ہمیں نظر آتا ہے ایکسپورٹس کے اندر ہماری جو ایک ٹینڈینسی نظر آ رہی ہے ہمارا جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ بڑا یہاں پہ واضح ہے کہ جی کس طرح سے ہمارا گراف جو ہے یہ اپر سائٹ کے اوپر جا رہا ہے اور کمپیرزن جب ہم کرتے ہیں دوسرے ممالک سے تو الحمد ہماری جو سمارن کی یہ جو 30% میں نے گزارش کی میں پھر ارض کر دوں یہ فگر جو ہیں یہ 1982 کے فگرز ہیں یہ آج کے فگر نہیں ہیں آج کے فگر بہت ہائر ہیں الحمدللہ للہ امپریسو ہیں ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں پھر ایک انشاءاللہ جو اگلی نشست ہے ہم جس میں اسپیشلی ایس ایم ایس ود ریفرنس ٹو ڈسکس کریں گے ہم اس میں آپ کو سارے جو ڈاٹا ہے پاکستان کے ایس ایم کا اس کو آپ کے ریکارڈ کے لیے اس کو آپ کو ضرور جو ہے وہ فیڈ کیا جائے گا نیکسٹ ہم جی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ایفیکٹس آن ایس ایم ایکسپورٹ یہ ایک بہت امپارٹینٹ سبجیکٹ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے جس کے اوپر ہم جتنی ڈسکشن کریں کم ہے اس کے مختلف افیکٹس ہیں اس کی مختلف اسٹڈیز ہیں اس میں وہی بات آ جاتی ہے ڈبلوٹی او کی اس میں فالوئنگ uh, آف uh, جو ٹریڈ بیریئرز ہیں ان کی بات آ جاتی ہے اینٹی ڈمپنگ کی بات آ جاتی ہے اس میں بے شمار جو فیکٹرز ہیں ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹس کے چیپٹر کو جب شروع کیا ہے تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم ایکسپورٹس کے ساتھ جب ڈبلو ڈی او کو میچ کریں گے تو اس سے پہلے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہو ایس ایم ایس کے اندر پوٹینشیل جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا ایکسپورٹ کا کیا ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ گلوبلائزیشن جی جو ہے اس سے اس پہ جو افیکٹس پڑتے ہیں وہ پازیٹو ہیں نیگیٹو ہیں اگر پازیٹو ہیں تو کس طرح سے ہیں اگر نگیٹو ہیں تو کس طرح سے ہے اور ان کے پھر مختلف مطلب جو ریپریکشنز ہیں یا جو طریقہ کار ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے گلوبلائزیشن ایک ایسا ہے جو ترویج پا رہا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اپنے بزنس کو امینڈ کرنا ہے اس کی طرف کس طرح سے ہم نے اس آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کس طرح سے ہمارے ایس ایم ایز نے اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے اس کے انسینٹیوس کو اچیو کرنے کے لئے اور اس کے چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے یہ ہوگا ہمارے نیکسٹ چیپٹر اور نیکسٹ لیکچر کا موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپورٹ ریلیٹڈ چیزیں پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے اوور آل ڈبلو ٹی او کے افیکٹ سے اوپر اسپیشلی ود ریفرنس ٹو ایس ایم ایز مجھے امید ہے یہ جو آ, ہم سیریز شروع کر رہے ہیں یہ بڑی آ, آپ دھیان سے سنیں گے کیونکہ یہ ایک پرویلنگ اور ایک نیا ایک موضوع ہے دنیا میں جو اس وقت آ, بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے اور ایس ایم ایز کے لحاظ سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ٹیلرڈ کیا ہے آپ کے لیے ایسے میں اس کے اسپیشل ریفرنس سے انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں ساری ڈسکس ہوں گی اور میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ کہیں پہ کوئی ڈفیکلٹی کوئی مشکل آپ کو محسوس ہو بلا جسے کہ ہمیں لکھیے گا پہلی ہی فرصت میں انشاءاللہ شاء آپ کو اس کا جواب دینے کی اور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی اپنا خیال رکھیے خوب دل لگا کے پڑھیے جیسے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈکشنریز کا استعمال وکیبلری کا بڑھانا اور اپنی زبان میں خود لکھنا یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو سٹوڈنٹس کو بہت ہیلپ ہیلپوٹ کرتی ہیں اپنی جو ہے وکیبلٹی بڑھانے کے لیے اور اپنی رائٹنگ پار اور سپیکنگ پار بڑھانے کے لیے ان کا خیال رکھیں اپنا اپنے گھروں کا خیال رکھیں اور ایک اچھے تعلق کی طرح دل لگا کے پڑھیں اگلے لیکچر تک کے لئے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں